الذين عليه وأقول بالله من ضروري عملنا اي ان لله وكل الحمد لله هو الولي مرادي لا واسد ولا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله وما كتاب الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه زیادہ اور پہلے نہیں اگر زیادہ ہو تو پہلے چلے جاتے ہیں جس سے پہلے کی مجلس میں تھلا پہننے یا دھاگا باندھنے یا اس قسم کی دوسری چیزوں کے استعمال کرنے کو استعمال کیا تھا چیز کا بیان تھا اس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مصروف مشہور ساتھی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا تھا پیتل کا چھلا یعنی وہ جس طرح کڑا ہوتا ہے یا جس طرح کو بنا کر کے پہنتے ہیں اس کے اندر پیتل کا چھلا تھا فقا لما حاضری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس لیے پہنے ہو یہ کیا ہے نہیں یہ اس کے پہننے کا مقصد کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی کہ وہ چھلا ہے تو انہوں نے کہا کہ من الوا یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے آدمی کو کمزوری آ جاتی ہے واہنا کہتے ہیں کمزور کرنے والی بیماری اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک رگ ہوتی ہے جس سے جس کے دکھنے سے آدمی کے دل پر اثر پڑتا ہے یا اس کی پیڑ کی ہڈلی پر جو کچھ بھی بہرحال ایک بیماری اس کی اس بیماری سے شفا کے لیے ستم رکھا تھا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے آہا جس کو نکالتے ہو پاس اللہ وحنن. یہ تو تمہیں تمہاری کمزوری کو اور ہی زیادہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے چھلے یا اس قسم کے دھاگے جو حقیقت میں علاج یا دوا کے قسم سے نہ ہوں ان کے استعمال سے شریعت نے روکا ہے اور اس کو صرف شمار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال پھینکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سے تمہیں اور ہی کمزوری آئے گی کیونکہ جو شخص کسی غیر مشروع طریقے سے اپنی بھلائی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس میں اس کی بھلائی نہیں لکھے گا اس کی بھلائی نہیں کرے گا بلکہ اس میں اس کا نقصان ہوگا فہم نقل و مد کا لا جدید ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کی صحت ٹھیک ہو لیکن اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کمزوری کی ایک تفصیل یہ بھی ہے فہم نقل و مد کا وہی علیہ ماں اس کو پہنے ہوئے اگر تم مر جاؤ گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے نہ دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت کی کامیابی آسان یہاں اخرت کی کامیابی مقصود ہے یعنی اگر یہ کام کرتے ہوئے تم یہ جانتے ہوئے کہ یہ ممنوع چیز ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر تم تمہاری وقات ہو جائے تو تمہاری کامیابی کسی صورت میں نہیں ہوگی یعنی آ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو دوا کی قسم کا یہ چیز آپ نے یاد رکھیں کیونکہ دوا جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض حکیم لوگ کسی کے آنکھ کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی چوٹ لگنے کے بعد آنکھ میں کالا دانا پڑ جاتا ہے چھڑکی جس, جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ دھاگا کے ذریعے سے کوئی جڑی یا بوٹی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو باندھ دیتے ہیں کچھ دن کے لیے آنکھ پر وہ آہستہ آہستہ اس کے اثر سے وہ چیز جاتی رہتی ہے اگر اس قسم کی چیز ہے تو ممنوع نہیں ہے کیونکہ یہ دوا کی قسم سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں صلی اللہ عدا ان صلی اللہ ہو یا عباد اللہ اللہ تعالی نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے اللہ کے بندوں دوا کیا کرو اگر دوا بھی چھوڑ دے آدمی اللہ کے تو ان پر تو علماء نے اس کو جائز کہا ہے لیکن کیونکہ ہر شخص کا تبقل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوا نہ کرنے سے کل اس, اس کے دل میں اور ہی وسواس پیدا ہو کہ اسلام جو ہے ہمیں تنگی میں رکھتا ہے اس کے دل میں اور ہی تنگی محسوس ہو اس وجہ سے دوا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اللہ کے بندوں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑے بھروسہ کرنے والے تھے آپ نے خود کا استعمال کیا آپ مبارک میں چوٹ آ گئی تھی موچ آ گئی تھی ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے تھے بیٹھ کر کے آپ نے نماز پڑھائی آپ کو معلوم ہے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے پہلا حکم جو دیا کہ نہیں امام جب بیٹھا رہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو پھر آخری حکم اپنے اتار اور اوپر کے وقت کی یہ کہ حضرت ابوبکر نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھائی تو یہ مسئلہ یاد دلانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ خود جار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوا کی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں علم دین کے علم کے بارے میں ہمیں کوئی تاجر نہیں کیونکہ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا اور حکمت بھی نازل ہوتی تھی انت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور انت آپ ہی کے گھر میں آپ ہی لوگوں کے گھر میں ہوتی تھی لیکن مجھے تاجر ہے کہ آپ کو دواؤں کا علم کہاں سے بہت زیادہ ہوا وہ حکیمت لیجیے لوگوں نے کہا کہ آپ کو دواؤں کا علم کہاں سے ہوا تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے دیکھیے عقیدے کی بھی چیز یہاں ساتھ لیتے چلیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے نور تھے یعنی اللہ کا ٹکڑا تھے یہ سب باتوں کی بھی تردید ہمیشہ ہر نسل کا ہر آیت اور حدیث سے آپ کو مل جائے گی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسر تھے اور آپ کو عوارض بیماری وغیرہ بھی لاحص ہوتی رہتی تھی بادیا سے لوگ آتے تھے یعنی دیہات جنگلوں کے بچنے والے لوگ آتے تھے جو علاجوں کا طریقہ انہیں جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے وہ <سلام> <سلام> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوا بیان کرتے تھے تو میں یاد کر لیتی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ سوچے کوئی کہ نہیں دوا کی قسم سے کوئی چیز ہو اس کا باندھنا یا اس کا استعمال کرنا بھی غلط ہے نہیں وہ چیز جس کا دوا سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو استعمال کرنا اور اس خاص طور پر اس عتیدے سے جس عتی کے ذریعے سے لوگ آ, لوگوں کے پرانے عقیدے چلے آئے ہیں غلط عقیدے اس عقیدے سے اگر کوئی سب, کوئی کام کرتا ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے عام طور پر ڈیزل کے چھلے یا پھندے یا کالے دھاگے یا اور اس قسم کی چیزیں نظر بد سے بچانے کے لیے لوگ اسی نیے سے پہنتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے یا یہ جو ہے نظر بد سے بچائے گا اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر کے اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے کس عقیدے سے دور ہو کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس چیز کے ذریعے سے ہمیں شفا ہوگی یا اس چیز کے ذریعے سے ہماری بلا دور ہوگی تو یہ آئن شرف ہے اس میں کوئی شک نہیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ان چیز اس چیز سے منع کی آپ کو معلوم ہوگا شاید یہاں بھی میں نے دیکھا تھا لوگ بہت, سے بہت سے لوگ ایک جسم کا پٹا آتا ہے جو کہ یہ کی شکل کا ہوتا ہے لوگ بہت دور دور سے طلب کرتے ہیں کیا مکے میں ملتا ہے وہ بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے مفید ہوتا ہے لوگ اس کو مانتے تھے یقیناً اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رگ دبتی ہے تو کسی چیز سے بھی آپ مان سکتے ہیں رگ دبنے کی وجہ سے تو ان کا دباؤ اور ہی غلط ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس قسم کے پٹے بھی آج کل لوگ بہت کچھ بیچتے ہوں گے اور لوگ خریدنے کے شوق میں وہاں سے بھی لکھتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں لوگ خریدتے ہیں. اس قسم کے پٹھوں سے آپ لوگ بچنے کی کوشش کریں کیونکہ کی اس کی کوئی سرعی حیثیت نہیں اور علاجی حیثیت بھی نہیں اگر اس کی علاج کی کوئی شکل ہوتی ڈاکٹر لوگ کہیں کہ نہیں یہ چیز واقعی مفید ہے تو کوئی غلط نہیں ہے لیکن لوگ یہ عقیدہ جل نکلا ہے کہ اس قسم کے پٹے پہننے سے ہمیں سفا ہوگی اور وہ وہی عقیدہ ہے جیسے پرانے زمانے کا فیصل کا پہنا کرتے تھے لوگ اس وجہ سے ان سب چیزوں کو ہرگز نہیں استعمال کرنا چاہیے اقبا بن عام نبی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من تعلق منصا اللہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے حد میں جو تعویذ یا گنڈے لٹکاتا ہے ثمیمہ ثمیمہ کہتے ہیں اس تعویذ کو جو باندھ کر کے جس میں لٹکایا جائے گردن میں ہو یا ہاتھ میں ہو یا کمر میں ہو یہ سب جگہیں ہیں میں نے سنا ہے کہ بہت سی عورتوں بہت سے لوگ جس قسم کی, کی دکان بھی کھولے ہوتے ہیں جن جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے خاص قسم کی تعویذ تیار کرتے ہیں اور وہ کمر میں باندھتی ہیں اس سے ان کے ذریعے اس کے ذریعے سے بچے کی توفیق اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں اگر وہ قرآن اور سنت کی کے الفاظ لکھ کر کے جس طرح کے تعویذ بناتے ہیں پھر بھی ایسی جگہ پر رکھنا اور اپنے ساتھ اس کو ہمیشہ رکھنا عورت ناپاک بھی رہتی ہے عورت دوسری حالت میں بھی رہتی ہے مرد بھی دوسری حالت میں رہتا ہے اس وجہ سے किसी کسی کسی قسم کا ہو اول تو اگر کلام پاک اور حدیث کے الفاظ کے تعویذ ہو تب بھی اس میں یہ قباحت ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے ساتھ اس کو رکھتا ہے صحبت کی حالت میں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے عورت خاص حالات مہاواری وغیرہ میں رہتی ہے سب بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے یہ قرآن اور سنت کی بے حرمتی ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی اپنے الفاظ میں ایسی تعویذ بنا رہا ہے تب بھی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اور یہ بد دعا اس کے حق میں ثابت ہوتی ہے من تعلق کا تمی جس نے کوئی تعویذ لٹکائی فلاح اصم اللہ لہو. اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا ہے جو لٹکائے کوئی تمیمہ یعنی تعویذ ڈنڈا فلا عطم اللہ لہو اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو جس مقصد سے وہ لٹکا رہا ہے اس کو پورا نہ کرے کون شخص ہے جس کا ایمان اور دین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ درجہ ہے کہ وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس دعا کی مخالفت کرے اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے یہ سوچے ہمیں کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے لوگوں کی عادات اور لوگوں کی تبدیل یا لوگوں کی باتیں سن کر کے ہمیں ان پر اس پر نہیں چلنا ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں بد دعا کی ہے تو یقیناً آپ کی بد دعا قبول ہوگی اس طرح آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اس سے آ, ہر اس چیز کے بارے میں جس میں شرک کا صاحبہ ہے پیارے رسول کی مخالفت کا صاحبہ ہے اس سے پرے دور رہنا چاہیے کوسوں دور بھاگنا چاہیے اتنے شبہہ بھی ہو لیکن جہاں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نام لے کر کے نام دے کر کے اس کا ذکر خاص کر کے جب منع فرمایا ہے تو اس کی طرف تو آنکھ میں اٹھانی چاہیے قریب جانے کے بجائے ومن تعلق وہ منطق وضا اللہ ودا جو کوئی ودہ <سطح> سیپ <سطح> کو نہیں کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے اسی سیپ ہی کی شکل کی گول قسم کی دیہات میں رہنے والے جانتے ہوں گے یا آپ جائیں سمندر پہ تو دیکھیں گے ودا گھونگا کہتے ہیں اسی سیپ کی پتلی لمبی ہوتی ہے اس کے دو پٹ ہوتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں لیکن وہ گھونگا جو ہوتا ہے اس کا منہ جو ہے گول کا ہوتا ہے اور وہ گول شکل کی کا ہوتا ہے اس کے اندر جانور ہوتا ہے وہ یہ کیا نام انڈونیشیا کے لوگ بہت کھاتے ہیں اس کو بڑے شوق سے اس کا شکار بھی کرتے ہیں یا بھی سمندر میں جائیے جدہ تو ملتا ہے تو وہ اس کو بھی لوگ اس غرض سے لٹکاتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کو یا جانوروں کو یا خود اپنے لیے اس کو لٹکاتے ہیں نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے بلا ودا اللہ عل اللہ تعالیٰ اس کو آرام اور سکون ہرگز نہ دے گا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آرام اور سکون نہ دے اس وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز لٹکانی بھی یا اس قبیل کی کوئی بھی چیز ہو جو نظر بس سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے یا کسی بیماری کے بچانے کے لیے یہ سب چیزیں لٹکائیں تو قطع نہیں ہے سولا نے اس کو سر کے اگرچہ شر کے اصغر میں شمار کیا ہے لیکن بہرحال شرک اصغر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے شرک اصغر دوسرے گناہ کبیرہ سے چھوٹا نہیں ہے اس وجہ سے شرک کے معاملے میں بہت ہی حساس رہنا چاہیے اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتاً فقد اشرک دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں کہ جس نے تعویذ لگتائی اس نے شرک کیا من تعلق کا جس نے تمیمہ لٹکایا لگتا عید لٹکی فقط اشراک شرک کیا واضح الفاظ ہیں جس وجہ سے اس شرط کے قریب مسلمان کو ہرگز گر نہیں جانا چاہیے اگرچہ لوگ ایمان لاٹے ہوئے ہیں تو کوئی شک نہیں بہت سے لوگ جہالت سے بھی کرتے ہیں لیکن جہالت کے بعد بہت سے لوگ جان بوجھ کر کے بھی ایمان اور دین اس میں کوئی شک نہیں ان کی ایمان اور دین میں صبح نہیں لیکن ایمان اور دین کمزور ہوتا ہے اس وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کر ہمارے علاقے میں ہر شخص یہ کرتا ہے کیا یہ لوگ غلطی پر ہیں نہیں غلطی پر اگر جان نادانی میں اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا لیکن جان بوجھ کر کے اور یہ کہ ہم سیکھنا نہ چاہیں حقیقت جو ہے کسی مسئلے کی اس نہ چاہنے پر بھی ہمارے اوپر گنا ہوگا ہمیں ہر وہ کام جس کے بارے میں صبح ہو پیارے رسول صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام بھی کرتے تھے صحابہ کرام اگرچہ وہ ظاہری طور پر حلال بھی ہوتا تھا لیکن وہ اپنے کو متحم کر سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں تھے بالکل جاہلیت یعنی نادانی پھیلی ہوئی تھی لوگ اللہ کے دین سے دور ہو گئے تھے تو جو ہم یہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اس وجہ سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے یوم یومنا قربانی کے دن تھا تو سچ ہو گئے حالانکہ وہ قربانی کا دن تھا تو کہتے ہیں اللہ و رسول و عالم وہ جانتے تھے کہ ہم تو ایک نام دیتے تھے ہو سکتا ہے یہ نام شرعی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ای ای ای یوم من یوم میں کھڑے ہو کر کے پیرے رسول نے پوچھا ائی یوم حاجا تو کہتے ہیں کہ اللہ و رسول و عالم وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو ایک نام دیے ہوئے تھے ہو سکتا ہے وہ نام غلط ہو کیونکہ ہماری زندگی دینی زندگی گویا دینی زندگی کی ولادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ و کی نبوت سے ہوئی ہے ہر چیز کو وہ نئے سرے سے سمجھنا چاہتے تھے تو کہتے ہیں اللہ رسول عالم اس کے بعد کہتے ہیں ایو بل جنہ شہر مکہ اور مینا سب کچھ جانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے اللہ علیہ رسول دادا جاننے والے ہیں. اس وجہ سے آدمی کو ہم لوگ بھی یقیناً ایسے ملکوں دل میں پلے ہیں جہاں کی ہندوؤں, دل ہندوؤں دل کا رواج تھا ہندوؤں کے بہت سے رسم و رواج دل پر باپ دادا عمل کرتے چلے آئے ہیں ہمیں اس وقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم آزادی میں کیے ہیں اور کرتے جائیں گے تو نہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا نہیں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز کو جو کرنا چاہیں اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں الحمدللہ ہر ملک میں ہر شہر میں علماء کی کثرت ہے اچھے علماء ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے ان سے پوچھ رکھیں کہ ہم یہ کام کرتے تھے ہم اس طرح کی میلے کرتے تھے اس طرح کا اجتماع کرتے تھے ہم بیٹھ کر کے اس طرح کے اوراد و اذکار کرتے تھے جس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط ہو جو چیز صحیح اس کو عمل کریں جو چیز غلط ہو اس کو چھوڑ دیں یہ ہے اسلام اور دین اور ایمان کا تقاضا اور اسی کو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ابارنے کی کوشش کہہ سکتے اللہ یہ سوال آپ رکھے تھے ان شاء اچھا سوال کیا بھائی نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مینا کے اندر کہ کون سا دن آج ہے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں تو کیا اس زمانے میں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول و عالم نہیں یہ چیز اب اس وقت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی دین بتاتا تھا سکھاتا تھا علم دیتا تھا اس وجہ سے اللہ کے بعد شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت علم کی کی جاتی تھی لیکن اس وقت صرف اللہ عالم ہی کہنا صحیح ہے اللہ و رسول عالم اگر کوئی شخص اس تفصیل سے کہنا چاہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے سنت کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوگا اس میں زیادہ علم ہوگا لیکن یہ چیز صبح کی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ان حالات میں ان زمانوں میں یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ و رسول و عالم اس وقت ہم یہ کہیں اللہ و عالم اللّہ, و عالم, اللہ و عالم اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے یہ حقیقت کیا ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی غیر تو نہیں جانتے تھے لیکن وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آپ کی نبوت کے متعلق تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے تھے اس وجہ سے صاحب کرام کہتے تھے اللہ و رسول و عالم لیکن جب پیارے رسول نہیں رہے تو اب یہ جز جو ہے یہ کہنا صحیح نہیں رہا بس صحیح آپ کی سوال بہت اچھا ہے کیا بات ہے نہیں وہ نکال دیا تھا غریب نے ابھی ہا جمن ابھی حذیفہ فن نہ ہو رہا رج الدید خیریت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم م. کے ایک ساتھی حذیفہ ابن احمان ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب رہا کرتے تھے اور ان کی ایک صفت جو بیان کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہب و رسول اللہ <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم سارے <سلام> رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے <سلام> جاننے والے خاص <سلام> طور <سلام> <سلام> پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے والے کی بہت, بہت سے کی خبر دی یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور مناف جو مدینے میں تھے ان کو ان کے نام بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو بتایا تھا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کس حید کو وہ نہیں جانتے تھے دیکھیے پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص خصوصیت سے نوازا تھا حضرت عمر ان کو کہتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قسم دے دلا کر کے اللہ کی قسم ہے حضیفہ بتاؤ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافق کو نہیں بتایا ہے تمہیں تو کہتے تھے کہ نہیں تم کو آپ کو منافق نہیں کہا ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھی یہ سوال کرے گا تو اس کو ہم نہیں بتائیں گے یہ ان کا کہنا تھا کیونکہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے یہ حضرت حضیفہ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے خود حضرت حضیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ وہ بخار کی دفاع کی غرض سے بخار کو دور کرنے کی غرض سے دھاگا باندھ رکھا تھا پکا تھا حضرت حضیفہ نے اس کو توڑ دیا کاٹ دیا اس کو وہ طلاق الب تعلیٰ اور حضرت حضیفہ نے اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کی, اس آیت کی کلام پاک کی اس آیت کی, اس آیت کی تلاوت کی وہ مایوق منو اکبر اللہ مشرقن بہت سے لوگ ایمان تو رکھتے ایمان سے نکلنے کا یا کافر ہونے کا شبہ نہیں لیکن وہ بہت سے لوگ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ایمان کے امال کرتے ہوئے صرف کرتے جاتے ہیں یعنی نادانی میں ہو سکتا ہے کرتے جاتے ہیں انہوں نے صرف رکھا نام اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت سے ایسے کام صرف نہ جاننے میں بھی کر سکتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ سمجھتے ہوئے وہ سر کے کام بھی کر سکتا ہے ساتھ میں روزے بھی رکھ سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے لاہ ر اللہ محمد اللہ کے اکثر تقاضے کو پورا بھی کرتا ہے لیکن غلط چیز کو بھی کرتا رہتا ہے اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اپنے اعمال کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کون سا عمل سنت کے مطابق ہے کون سا عمل اللہ کی حکم کے خلاف ہے اس کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے اور آپ یہ سوچنے کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرمی سب سے پوری دنیا کی زندگی پوری دنیا میں یا پوری قیام اعظم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیام قیامت تک سب سے اچھا زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے اس میں کوئی شک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ کے صحابہ کرام کا وجود ایسا مبارک زمانہ تھا جس کے بدلے یا جس کے مقابل کوئی زمانہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور آپ کا دین سب سے مکمل دین آپ کے صحابہ سب سے افضل اور سب سے مستبے اور اپنے آپ کو اللہ کے دین پر پیرا رسول کے حکام پر شہید کرنے والے سب سے زیادہ وفادار آپ کے صحابت ہیں آپ مقابلہ کریں جب حضرت مسا علیہ السلام نے اپنے ساتھی یہودیوں کو کہا چلو تو کہتے ہیں تم جاؤ اور آپ کے رب جائیں ہم نہیں جا سکتے جنگ کرنے جائیے آپ اور آپ کے رب جنگ کریں ان نہ ہونا قاعدوں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ اگر آپ برقی عمارت اور بھی آپ اپنے گھوڑے دوڑا دیں بہت بڑا جنگل ہے اس میں تو ہم آپ کے پیچھے دوڑیں گے اللہ یا رسول اللہ, اللہ ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے دو ہم انشاءاللہ جنگ کے وقت پورے طور پر اپنی جان توڑ کوشش کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی مبارک زمانہ تھا صحابہ کے بعد طابعین اور صحابہ کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ یہ اس کے بعد صحابہ کے ساتھ طابعین کا زمانہ اس میں بھی شرک کی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ چیز ہم خاص طور پر اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب شرک کی یہ چیزیں اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی تو اس چودہ سال اٹھارہ سو سال کے بعد بھی یہ سب چیزیں پائی جائیں گی یہ نہ کوئی کہے بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ہر مسلم کو مسلمان کو مقام کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی کرتے ہیں. نہیں ایسی چیز ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں بہت سے لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نادانی میں چونکہ ایسے ماحول میں پلے ہیں جو ان سب اعمال کے مرتکب سے اور کسی کو کرنے کو دین ہی سمجھتے تھے یہ تو سے وہ کر رہے ہیں لیکن اس کا سمجھنا اور اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ چیز صحیح یا نہیں ہے ہمارا فرض ہے جان لینے کے بعد اس کا چھوڑ لینا بھی فرض ہے جب صحابہ کے زمانے میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جو خیر القرون میں سے تھا تو بعد میں یہ چیزیں بہت کچھ آگے حد تک آ سکتی ہیں اس وجہ سے ہم سب کو اپنے دین ایمان کا ہر ٹکڑا اور ہر گوشت اٹھنا چاہیے کہ کون سا کام دین کا ہے اور کون سا کام دین کے خلاف کا ہے سوالات آپ رکھیے گا کیونکہ آج کل وہ خط آیا ہے दे -दे ہمیں دل لگتا ہے کہ وہ کہیں وہاں نہ بیٹھا دیں کیا نام ہے پتوا کے اس میں انہوں نے خط جواب مانگا ہے تو سوالات وغیرہ یہیں چلتے رہیں تو زیادہ مفید رہیں گے انشاءاللہ شاء <تصفح> اللہ <تصفح> باب اماجہ <تصفح> جی جی <تصفح> باب اماجا اگر رخا و سمائن روخا جھاڑ کو اور اسی طرح تعویذ کے بارے میں کچھ اور ذکر یہ صحیح ہے نبی بھی بشیر انصاری رضی اللہ عنہ تعویذ کے بارے میں ایک چیز کہ دینی ضروری ہے کہ تعویذ یقیناً کسی قسم کا بھی ہو فلاد رب الناس فلاد الربیغلق ہی لکھ کر کے اگر آپ لگتا رہے تو اکثر والمان نے زمانے سے یہاں تک کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر میں بھی اس کو غلط کہا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اس کے علاوہ جتنے اماں ہیں سب اس کو غلط کہا ہے <سؤال> بعض علماء نے اگر کوئی سخت کلام پاک یا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعا کو لکھ کر کے اگر کسی کو پہناتے ہیں تو اس کو جائز کہا ہے لیکن صحیح مسئلہ یہی دل کے اطمینان والا یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیوں یعنی کلام پاک کی آیت بھی لکھ کر کے کسی تجربہ میں نہ رکھ جائے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آدمی غلط حالات میں بھی ناپاک حالات میں بھی رہ سکتا ہے کلام پاک بھی بے حرمتی ہوگی دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اگر کوئی شخص کہے کہ اس چیز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تو حرج, سب کچھ حرج اس وجہ سے اس میں ہو جائے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صفت اور اپنے بھائی انبیاء کی صفت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ماں با اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نبی کا یہ فریضہ تھا کہ اپنی امت کے لیے جو چیز مفید سمجھے ان کو بتا دیں اور امت کے لیے جو چیز نقصان دہ سمجھے اس سے امت کو ڈرا دیں اور میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں کہ تین ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرو قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشہ پائخانہ نہ کرو اور دوسری چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں خیر ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ کام کرتے اور امت کو بتاتے آپ کی تعویذ کا یا آپ کے جھاڑ پھونک کا طریقہ کیا تھا حادیث میں اور کسی طرح سبب نزول جو ہے یعنی کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی صورت فراد البناث فراد رب فلق اس میں آپ علماء کا فیصلہ سُنیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لڑکی نے جادو کر دیا لبید بن آسم ایک بجے تھا اس کی لڑکی نے جادو کیا تھا اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لے کر کے یا کسی کا بال لے کر کے اس میں کئی گتھیاں اور کئی گاٹھے ڈال کر کے اور پھر اس کو کھجور کے کسی حصے میں کھجور کا جو کوفل ہوتی ہے اس کے بیچ میں ڈال کر کے پھر اس کو کسی کنویں میں ڈال دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا لیکن اس درمیان شرعی معاملات میں علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی ایسی چیز کھلا مطلوب نہیں ثابت ہوئی سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے <سلام> یا نہیں سازے ہوئی جادو کا اثر ہوا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ <سلام> <واری سلام> <ان> <اللہ> وسلم کو سکھایا کہ آپ قرآن غرب ناس اور قرآلہ پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک لیں اور پلا جگہ جادو کی جو چیز ہے بال ہے اور کچھ ہے وہ رکھی اس کو نکال کر کے دیجیے <سلام> تو یہ چیز سارے رسول صلی اللہ <سلام> علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی لکھ کر کے پہننے کا لکھنے والے موجود تھے پر خود آیات اور قرآن لکھی جاتی تھی لیکن حضرت ابلی علیہ السلام نے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا یا تاویز رکھانے کا کی ہدایت نہیں کی یا اس کا آڈر نہیں دیا اس وجہ سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیوا تھا یہ عادت مبارک تھی کہ صبح فجر کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آتے اور حسن اور حسین کو پکڑ کر کے اپنے داہنے اور بائیں ران پر بیٹھا کر کے خلاب الربن فلک پڑ کر کے آپ ان کے اوپر پھونکتے تھے والحسین <سؤال> حسن جو پیارے رسول کے ناچ تھے تو یہ طریقہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتا کے چھاڑکوں کا تعویذ پہن کے تعویذ بنا کر کے اس کو موم جمع کر کے یہ سب طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہاں بیچتے بھی ہیں چاندی کا ہو سونا کا ہو عورتوں کے لیے اس طرح کے بنا کر کے وہ کھوکھلا رہتا ہے اس میں بھر کر کے اور پھر اس پہ شاید موم جمع کرتے ہیں پکا ہو جاتا ہے پانی وغیرہ نہیں جاتا ہے یہ سب چیزیں تک غلط نہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کو اس کی ہدایت دیتے ہیں. اسی طرح جھاڑ کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باب اخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں میں حضرت ابو بصیر انصاری تھے تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کسی شہر میں یا کسی بستی میں اللہ اللہ بحیر جاؤ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں کوئی بھی رسی لٹھی ہو تو اس کو کاٹ دو کیونکہ وہ لوگ نظر بل سے بچانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے اس کے, اس کے گردن میں وسر لکتا دیا کرتے تھے سانس ایک خاص قسم کی رسی ہوتی ہے شاید سنا ہوگا آپ جو پرانے زمانے میں گلیل بنا کر کے اس شکار وغیرہ بھی کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جانور کے پیٹ کی خاص سرک سے اس کو بٹ کر کے بناتے ہیں یہ وسر ہوتا تھا رقبت وسری اور قلعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کسی قسم کی رسی اگر لٹکی ہو تو اس کو کاٹ دیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے کر کے بھیجا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ چاہے سفر میں ہوں یا ہضر میں ہوں مدین شریف میں مقیم ہوں یا چلتے پھرتے ہوں کہیں جہاد کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے آپ ہر وقت دین کی تبلیغ اور دین سے جو مخالف چیزیں تھیں ان سے روکنے کی کوشش کرتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں بھی لوگ ایمان تو لے آتے تھے لیکن بہت سی جہری چیزیں ان پر عمل کرتے تھے ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی نشاندہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی